صاحب آمد و غالباً تجویز کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور بڑی ماشاءاللہ قیمتی گفتگو تھی جتنی میں بھی سن سکا ہوں آ کر اور مخارج حروف پر بالخصوص آپ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ سلسلہ جو ہے بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں کے بارے میں جی میں شعر بتا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں پوری نادر سرکار کی تو قصیدہ میرا جو ہے وہ ایک دن میں نے یہاں روم میں اس کے کچھ اشعار پڑے بھی تھے تو وہ لگا دے پوسٹر پر آ, وہ سرورے کشور رسالت والی ہاں جی بالکل اچھا تو اب کیا حکمیں ناز شیف سنانی ہے یا وہ محتاض کے بارے میں آ, یا دوسرے جو کچھ فرقے تھے ان کے بارے میں بھی ارض کروں گا ان اللہ تعالیٰ اچھا دونوں ٹھیک ہے جناب تو علامہ صاحب آپ ہیں روم میں علامہ مشرف القادری صاحب آپ روم میں ہیں اچھا اچھا جناب ٹھیک ہے آپ میرے لیے دعا فرمائیے پھر میں ان اللہ تعالیٰ ناز شریف جو ہے میں شروع کرتا ہوں صلی اللہ علیہ رسول صلى عليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی حصینات کے چند شار جو کل سنائی تھی آپ کی فرمائش پر <تصفح> حق ہے مساقت رسول اللہ کی عرشے ہے مس رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عبر میں لہرائیں گے تا حسر چشمے نور کے خبر میں لہرائیں گے تا حشر چش نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسے رفعت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا سے ملا لا ورل عرش جس کو جو ملا سے ملا بٹتی ہے کون میں نعمت رسول کی بٹتی ہے کون میں نعمت رسول کی عرش حق ہے مس نہ دے بات رسول اللہ کی دیکھ حش میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مصن دے رفقت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں جو سے مستغنی ہوا وہ جہن گیا جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بحجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو بحازت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سور پاؤں پان پٹ چاندارے سے ہو چاک سور ج پلٹے شان دش سے ہو چارک اندھی نجدیک قدرت رسول اللہ کی اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا خود سر ہے مدا ہر رضا خود سی بی ح تج سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس رفعت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب پور ہے مد حور رضا خود س ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پیر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی الحمد الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین و والسلام على علا سید الانبیاء والمرسلین وعلی حضرت گرامی قدر پچھلے درس میں ہم نے چند گمراہ فرقوں کے متعلق گفتگو کی تھی اور آج بھی کچھ ایسے فرقوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جو اسلام کے نام پر نام اسلام کا ہی لیتے تھے مسلمان بھی کہلاتے تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن ضروریات دین کی بہت سی چیزوں کا انکار کرتے تھے تو ان میں سے ایک فرقہ ہے مو اس کو عام طور پر کئی لوگ جو ہیں کئی بھائی جو ہیں موتزلہ پڑھتے ہیں تو یہ لفظ مَ ہے یہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں یہ فرقہ معرز وجود میں آیا اور اس فرقے کا جو بانی تھا اس کا نام واصل بن اقا الغزال تھا واصل سواد کے ساتھ واصل بن اقا الغزال جس نے یہ فرقہ ایجاد کیا یہ فرقہ بنایا <تصفح> <تصفح> اور اس،, اس فرقے کا سب سے پہلا جو پیروکار تھا اس کا نام امر بن عبید تھا جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا شاگرد تھا ان لوگوں کو متازلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل السنت وال کی کے عقائد چھوڑ کر نئی راہ اختیار کی اس لیے ان کو متا کہا جاتا ہے اور متاضل کے مذہب کی بنیاد عقل پر ہے ان لوگوں نے عقل کو نقل پر ترجیح دی یعنی لکھے ہوئے ارشادات آلیہ کریم علیہ دوان کے ان کو چھوڑ کر اپنی عقل کو استعمال کیا اور ان, کو ان کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کر کے قطعیات جو تھیں جو قطعی چیزیں تھیں ان کی تعویلات کرنے لگے اور نیات کا انکار کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے افعال کو یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں کو بندوں کے کاموں پر قیاس کرنے لگے اور بندوں کے افعال کی جو برائیاں اور اچھائیاں تھیں ان کی بنیاد پر نوزب اللہ اللہ تبارک و تعالی کے افعال پر اچھائی اور برائی کا حکم لگاتے خلق اور قسم میں کوئی فرق نہیں کر پاتے اور خلق اور قسم کا عام حلق کا مطلب پیدا کرنا اور قسم کا مطلب کمانا ہے آگے چل کر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تو ان کے مذہب کے جو پانچ بنیادی اصول تھے پہلا تو تھا عدل دوسرا توحید تیسرا وعید کا نافذ کرنا اور چوتھا تھا منزلتم بین منزلتعین دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل اور پانچواں تھا امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر عقیدہ عدل جو تھا ان کا اس کے اندر در حقیقت عقیدہ تقدیر کا انکار تھا یعنی ان کے نزدیک جو عقیدہ عدل تھا وہ در حقیقت عقیدہ تقدیر کا انکار تھا ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی شر کا خالق نہیں ہے اللہ نے شر کو پیدا نہیں کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی کو خالق شر مانے یعنی شر کا پیدا کرنے والا مانے تو شر شریر لوگوں کو عذاب دینا ظلم ہوگا اللہ عادل ہے ظالم نہیں یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شر کو پیدا ہی نہیں کیا یعنی برائی جو ہے یہ اللہ تعالی نے پیدا نہیں کی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شر کو یعنی برائی کو پیدا کیا ہے تو پھر برائی کے کرنے والے تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے پھر اللہ اپنے پیدا کیے ہوئے پر ان کو عذاب دے تو یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں یہ اللہ کا عدل نہیں ہوگا یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا نمبر ایک نمبر دو ان کی توحید جو ان کی توحید تھی اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور قرآن کریم مخلوق ہیں یہ جو بھائی تھوڑا سا زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں گے اس ٹاپک میں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک وقت میں یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کہنا اور اسی صفات کے لحاظ سے قرآن پاک کو بھی وہ مخلوق مانتے تھے یعنی مخلوق کا مطلب ہے کہ جی جی قرآن کو مخلوق کہتے تھے کچھ لوگ اور ان وہ معزیرہ ہی تھے جنہوں نے اس بات کی ابتدا کی تھی اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن پاک کیونکہ کلام اللہ ہے اور اللہ کا کلام بھی اللہ کی صفت ہے لہذا یہ جو ہے یہ مخلوق ہے تو اہل سنت سے یہ دوسرا عدول انہوں نے کیا یعنی نکل گئے اور اپنی توحید انہوں نے بنائی وہ کہتے تھے کہ اگر ہم قرآن پاک کو مخلوق نہ مانیں ان کو غیر مخلوق مانیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا قدیم ہونا لازم آتا ہے جو توحید کے خلاف ہے وہ کہتے تھے اللہ چونکہ ایک ہی ہے تو اب اس کی صفات جو ہیں ان کو مخلوق مانا جائے نمبر تین وعید کا مطلب یہ بتاتے کہ اللہ تعالی نے جو جو عذاب بتلائے ہیں اور جو جو وعیدیں سنائی ہیں گناگاروں پر ان کو جاری کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے نعوذ اللہ لازم ہے کہ وہ جو وعیدیں اور عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح پرانے پاک میں کیے ہیں وہ گنا گاروں پر ضرور ان کو جاری کرے یہ اللہ پر لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا اور کسی گناہ کی توبہ بھی قبول نہیں کر سکتا تو اس پر لازم ہے کہ گناگار کو سزا دے جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ نیک کو عجر و شواب دے ورنہ وعید نافذ نہیں ہوگی تو یہ بھی موتا کا ایک عقیدہ تھا وعید کے بارے میں نمبر چار ان کا ایک عقیدہ تھا منزلہ تم دینا منزل تعین یعنی دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل کا وجود اس کا مطلب یہ تھا کہ موتا ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ بھی مانتے تھے وہ کیا وہ جو کہتے تھے کہ جو بندہ کبیرہ گنا کرتا ہے ان کے نزدیک موتزلوں کے نزدیک کبیرہ گنا کرنے والا شخص ایمان سے نکل جاتا تھا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا یعنی انہوں نے ایک اور درجہ بیچ میں بنا دیا وہ کہتے تھے کہ جو کبیرہ گنا کا مرتکب ہے وہ ایماندار بھی نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں ہوتا یعنی بیچ میں رہ جاتا ہے تو یہ ان کا ایک یعنی عقیدہ تھا کہ گویا نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر ہے اس کو کہتے تھے منزلہ تم بینا منزل نمبر پانچ تھا امر بالمعروف اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جن احکامات کے ہم مکلف ہیں یعنی جب ہمیں حکم دیا گیا کرنے کا دوسروں کو ان کا حکم کریں اور لازمی طور پر ان کی پابندی کروائیں اور نہیں یعنی انل منکر جو تھا ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر امام ظلم کرے تو اس کی بغاوت کر کے اس کے ساتھ قتال کیا جائے امام کے خلاف لڑا جائے اور محتاض کے یہ تمام اصول اور ان کی تمام تشریحات جو تھیں عقل اور قیاس پر مبنی ہیں ان کے خلاف واضح آیات اور احادیث موجود ہیں اور نصوص کی موجودگی میں عقل اور قیاس کو مقدم کرنا سراسر غلطی اور گمراہی تھی جس میں وہ مبتلا تھے جس کا وہ شکار تھے یہ تو تھا متضیلہ کا مختصرسا تعارف اس کے بعد ایک فرقہ ہے مشبہہ اور یہ اس کے متعلق ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ یہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو مخلوق کے ساتھ صفات میں تشبیح دیتا ہے یعنی اس فرقے کا بانی داود جواربی ہے جو یہ مذہب مذہب نصارہ کے برعکس ہے یعنی عیسائیوں کے برعکس ہے وہ مخلوق یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کے ساتھ ملاتے ہیں اللہ تعالی کے نبی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ اسلام نہیں یہ جی ظاہری اور ہے داود جواربی داؤد ظاہری جو تھا وہ اس نے عقیدے میں گڑبڑ نہیں کی تھی اس کا فقہ کے متعلق تھوڑا مسئلہ تھا وہ اور ہے تو یہ داود جواربی ہے جس جو اس مشبہ فرقہ کا بانی ہے تو اس کا ان کا یہ مذہب جو مشبہ کا مذہب تھا یہ کیا تھا عیسائیوں کے نصارہ کے برعکس نصارہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملا دیتے تھے یعنی حضرت علیہ اسلام کو خدا کہتے اور یہ جو ہیں مخلوق کو خالق کے ساتھ نہیں ملاتے بلکہ خالق کو مخلوق کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس مذہب کے باطل اور گمراہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے اس کی مثالیں جو مشبہ کے میں نے ابتدا میں تعریف کی کہ وہ صفات میں تشویذ دیتے ہیں تو صفات میں کیسے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی دی دیکھیں مخلوق کے ہاتھ ہیں اللہ کے بھی ہاتھ ہیں مخلوق کا چہرہ ہے اللہ کا بھی چہرہ ہے اور جتنی بھی آیات متشابہات ہیں ان کا ترجمہ کر کے وہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے جو عقائد اور نظریات تھے ان کو تش... ان کو ان کی تائید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کو ثابت کرتے اور یہ سرہ سر گمراہی اور ان کا باطل عقیدہ تھا اس کو کہتے ہیں مشبہ یعنی تشبیہ دینے والا فرقہ اس کے بعد ایک فرقہ ہے جہمیا جہم بن صفوان سمر قندی اس کی طرف منسوب ہے یہ فرقہ اس کا نام جہمیا ہے اور اس فرقے کے عجیب و غریب عقائد ہیں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک وجود مطلق کا نام ہے اور پھر اس کے لیے جسم بھی مانتے ہیں جیسا کہ مشبہہ کا عقیدہ ہے جنت اور جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی ان کے نزدیک ایمان صرف پہچان کا نام ہے اور کفر جو ہے وہ صرف جہالت کا نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں ان کے نزک اللہ تعالی کے سوا کسی کا کوئی فیل ہے ہی نہیں اگر کسی کی طرف کوئی فیل منسوب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجازن ہے جہم بن صفوان جو تھا جاد بن درہم کا شاگرد تھا اور جاد جو تھا ان کا مذہب بھی اچھا نہ تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاح السلام جو ہیں خلیل اللہ نہیں ہے حضرت کلیم اللہ نہیں ہے اور خالد بن عبداللہ القصری نے واشد شہر میں عید الاضحی کے دن لوگوں کی موجودگی میں جاد تھا اس کے گلے پہ چھری چلا دی اور اس کو کہا کہ تیری قربانی کر دی ہے اور متضلہ نے بھی کچھ عقائد عقیدہ جہمیہ والوں سے لیے تھے اس کے بعد ایک فرقہ آتا ہے مرجیا ارزا کا معنی ہے پیچھے کرنا اور یہ فرقہ اعمال کی ضرورت کا قائل نہیں یہ اعمال کی حیثیت کو بالکل پیچھے کر دیتے ہیں ان کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور تصدیق قلبی حاصل ہو تو بس کافی ہے ان کا کہنا ہے کہ جیسے کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی ایسے ہی ایمان یعنی تصدیق کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا یعنی جس طرح ایک کافر عمر بھر نیکیاں کرتے رہنے سے ایک لمحہ کے لئے بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت اس پر حرام ہے اسی طرح گناہوں میں غرق ہونے والا مومن جو ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی جہنم میں نہیں جائے گا جہنم اس پر حرام ہے یہ کا عقیدہ تھا اور یہ مذہب بھی باطل اور سراسر گمراہی ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں جا بجا مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے اور اعمال سیاح یعنی برے اعمال سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد ایک فرقہ ہے جبریہ یہ فرقہ بھی جہم بن صفوان ہی کی طرف منصوب ہے جس کی طرف فرقہ جہمیہ ہے کیونکہ ان کے قائد آپس میں تقریباً ملتے جلتے ہیں یہ فرقہ بندہ کو جمادات کی طرح مجبور محض مانتا ہے یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کا عقیدہ ہے کہ بندہ کو اپنے افعال پر کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں بلکہ اس کا ہر عمل جو ہے محض اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر علم ارادے اور قدرت سے ہوتا ہے جس میں بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں تو یہ مذہب بھی واضح طور پر باطل مذہب ہے عقل و نقل اور مشاہدہ کے خلاف ہے اگر انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں اور یہ مجبور محض ہے پھر اس کے لیے جزا اور سزا کیوں ہے اور قدریہ فرقہ یہ جبریا کے دور کا فرقہ ہی ہے اور یہ ان کے نظریات جو ہیں وہ بالکل جبریہ کے برعکس ہیں یہ انسان کو قادر مطلق مانتے ہیں یہ کہتے انسان جو ہے یہ قادر مطلق ہے اور تقدیر کا مان اور یہ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ کرتا ہے اور انسان جو ہے اس کو سارے اختیارات حاصل ہیں یعنی اس کو قادر مطلق مان لیا نعوذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اس کو قادر مطلق مان لیا اور تقدیر کے یہ منکر ہیں احدیث میں قدریا کو اس امت کا مجوس قرار دیا گیا یعنی مجوس جو ہیں وہ دو خداؤں کے قائل ہیں اور ہر ایک کو قادر مطلق کہہ کر بے شمار خداؤں کے قائل ہیں یہ مذہب بھی باطل اور قرآن و حدیث کی صریح نسوس کے خلاف ہے قرآن و سنت اور عقل اور مشاہدہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے یعنی بالکل ہی بے بس اور مجبور کچھ کر نہ سکتا ہو اور نہ ہی قادر مطلق ہے بلکہ انسان ہے کاسب کسب کرنے والا کمانے والا مراد وہ کسب کا اختیار اپنے اندر رکھتا ہے جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے یا اس کو اور آسان کر کے آپ یوں کہہ لیں کہ انسان جو ہے نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی قادر مطلق ہے بلکہ کسی حد تک مجبور ہے اور کسی حد تک قدرت بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد تک قدرت بھی دی ہے اور ایک حد تک اس کو مجبور بھی رکھا ہے اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ننو کے پاس ایک قدریہ آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ کیا اس سنگا جی جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے فرمایا اچھا اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھاؤ اس نے زمین سے پاؤں اٹھایا فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ وہ کہنے لگا جی دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا تو فرمایا تم تو کہتے ہو کہ انسان کے بس میں سب کچھ ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو ابھی تم دوسرا پاؤں تو اٹھا نہیں سکے تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ اس دور میں یعنی صحابہ کے نام جلی القدر صحابہ کا دور تھا اس دور میں یہ فرقہ جو تھا کس قدر یہ موزور تھے کہ مولانا متدا جیسی ہستی کے ساتھ بحث کرنے کے لیے پہنچ گیا لیکن آپ کے آپ بھی تو مدینہ العلم ہیں کا دروازہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں تو آپ نے بھی کتنا کس قدر عظیم جواب دیا اور اس کو ایک ہی جملے میں آپ نے بے بس کر دیا اس کے بعد ایک فرقہ ہے کرامیہ بھی اس کو پڑھتے ہیں اور کرامیا بھی پڑھتے ہیں یہ فرقہ محمد بن کرام کی طرف منسوب ہے اور یہ شخص سجستان کا رہنے والا تھا اللہ تعالی کی صفات کا منکر تھا ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان صرف زبان سے قرار کر لینے کا نام ہے لیکن محققین کی رائے کے مطابق ان کا یہ مذہب دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہے وہ آخرت میں ایمان معتبر ہونے کے لیے ان کے ہاں بھی تصدیق ضروری مانی جاتی تھی بہرحال مجموعی اعتبار سے یہ بھی ایک غلط اور گمراہ فرقہ ہے اور ان کے مذہب میں مسافر بندے پر نماز فرض ہی نہیں ہے اور مسافر کے لیے قصر نماز کی بجائے دو مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا ان کے نزدیک کافی تھا کہ رام فرقہ یا کر رامیہ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس فرقے کا یہ مذہب تھا اور اس کے بعد ایک فرقہ تھا جس کو اہل تناسخ کہا جاتا تھا تناسخ جو ہے در حقیقت بعض قدیم اقوام پرانی جو پہلے والی یونانیوں کی اور ہندوؤں کا کیدا تھا تناسخ کا وہ کیا ہے کہ باس بعد الموت جو ہیں اس کے وہ قائل نہیں ہیں کہتے ہیں کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اس کو اٹھایا نہیں جائے گا وہ کہتے ہیں تناسخ یعنی تناسخ کا جو عقیدہ ہے ہندو مذہب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ روح کی تبدیلی ہوتی ہے بس یعنی ان کے نزدیک جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسٹ روح تبدیل ہوتی ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ تناسخ کے معنی ہے روحوں کی تبدیلی اور ایک جسم سے دوسرے میں منتقل ہونا اہل تناسخ جو ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں سرے سے آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کو اچھے اور برے اعمال کی جزا جو ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ نیک لوگوں کی روح جو ہے وہ اعلی تر جسم میں منتقل ہو کر عزت پاتی ہے اور برے لوگوں کی روح جو ہے وہ کم تر جسم میں منتقل ہو کر ذلیل ہوتی ہے اور یہی نیک ود کی جزا و سزا ہے ان کے نزدیک یعنی کہ جو روح اچھے جسم میں آ اس کا مطلب ہے وہ اچھی روح تھی اس کو ثواب ملا ہم, ہم یوں اپنی زبان میں کہیں کہ وہ بڑی موتبر ہو گئی اور جو جناب جس روح نے کوئی برا جسم جس کو مل گیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جناب اس کے اعمال برے تھے اہل تناسخ کے بہت سے فرقے ہیں بعض فرقے اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کا جو مقتدہ تھا وہ ابن وہ احمد بن حابط, حابط تھا اور اس کا شاگرد احمد بن مانوس ہے ان کا ایک فرقہ دہریہ بھی کہلاتا ہے دہریہ کا نام تو آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا کہ جو دنیا کے عدم خفا کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس میں کوئی پوشیدہ نہیں ہے اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے بس یہ خود بخود سب کچھ چل رہا ہے اور بعض فرقے جو ہیں روحوں کے دوسرے جنسوں میں منتقل ہونے کے بھی قائل ہیں مثلا وہ کہتے تھے کہ انسانی جو روح ہے وہ کتے کے جسم میں بھی منتقل ہو کے آ سکتی ہے اب ہندوؤں میں بھی یہ کیدا ہے نا ادھر ان کا کوئی بندہ مرتا ہے تو اگلے دن اگر کسی کے گھر میں گائے نے بچڑا دے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا جو لالا تھا وہ اس روپ میں آ ہے یا کسی اور کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں جناب وہ اس روپ میں آ ہے تو یہ تناسخ کا عقیدہ جو تھا ہندوؤں کا بھی ہے لالا یہ ان کی زبان میں ارد کر رہا ہوں نا تو یعنی ان کے عقیدے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ روح جو ہے وہ جانوروں میں منتقل ہو جاتی ہے اور بعض جو تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے وہ کہتے کہ نہیں صرف جنس کی روح اسی جنس میں آ سکتی مثلا انسان ہے تو اس کی انسان میں آئے گی جانور ہے تو اس کی جانور میں آئے گی تو جناب یہ چند جو بنیادی فرقے تھے اہل سنت و جماعت کے علاوہ انہی میں سے آگے شاخیں پھوٹتی تھیں جو کسی میں چار کسی میں پانچ کسی میں چھ جن کی تعداد جو ہے وہ بہتر تک پہنچتی تھی اس دور میں جس دور میں ضور غوث رضی اللہ تعالیٰ نے ونیت الطالبین لکھی تو یہ اقتباسات جو ہیں تقریباً کچھ اور کتابوں کے علاوہ بہت زیادہ جو میں نے استفادہ کیا ہے وہ غنیت الطالبین سے کیا ہے تو کل انشاء اللہ تعالی سیدنا امام ابو الحسن اشعری اور سیدنا امام ابو منصور ماتھوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان دونوں بزرگوں کے حالات زندگی جو ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے اللہ تبارک وطالیہکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان مجھ سے صحیح صحیح ہوا اس کی جملہ نے کیا اس کا جملہ سواب میرے شیخ کامل پیر تریقت استاد العلماء پیر ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے اور اس میں بیان کرنے میں مجھ سے جو کمی کتائی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور جتنے بھائی بہنیں یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے سب کی نیک آرزوں تمناؤں کو پورا فرمائے اور جتنے بہنوں بھائیوں کے اعزاء کباب رشتہ دار دوست احباب ماں باپ بالخصوص جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک سب کی بخش و مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کو جنت الفدوس میں اعلیٰ مقام مطاب فرمائے ہمارے علماء کا اللہ پاک ہمارے سروں پہ سایہ تادر قائم و دائم رکھے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم علیہ صلاح و السلام کے فیل ہم سب کو مدینہ عالیہ کی بار بار, بار با ادب حاضریاں اسی طرح اپنے اس گروپ کی صورت میں اس پیار محبت بھرے ہم بیٹھتے ہیں اسی صورت میں ہم سب کو اکٹھے مدینہ عالیہ کی بار بار بدب حاضریں اللہ پاک نصیب فرمائے وما عالینا اللہ بال ابلدین مائک فری کا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم حضرت بہت شکریہ جناب آپ کا حضرت آپ نے جو متضلہ کر لکھا ہے کہ واسن بن لطال بن غزال اس کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی اور بانی بھی تھا جس سے مطلب شروع کیا جو مین شروع کرنے والا تھا اس کا نام بتا دیں دوسری بات حضرت آپ کو یاد ہو جس دن آپ درست کر رہے تھے یہ روافذ کے بارے میں عبداللہ بن صباہ کے بارے میں تو کدھر ایک آیا تھا ایک رافظی آیا تھا شی آیا تھا نارا کی این اے آر اے کیو کے نام سے آتا تھا اس کا کوئی نیک کیا ہے پتہ کیا ہے وہ وہ بحث کرنے لگا ہم سے کہ وہ واسف بن عمر جو راویوں میں ایک راوی آتا ہے وہ جھوٹا ہے فلاں ہیں فلاں ہیں تو کل مجھے عمران بھائی کہتے ہیں کہ جی اس کی میرے سے بحث ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے عالم کو چپ کرا دیا میں نے کہا جی کون سی عالم کو کہتا ہے موجن میں نے کہا یار میں ہوں حضرت صاحب سے ان کی بحث نہیں ہوئی ایک بات میں نے کہ اسماور اجال کی بات کر رہا تھا تو اسماور رجال کے بارے میں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اور اگر اس نے وہ کوئی بات کی ہے کہ اس کے بارے میں کسی نے برا کہا ہے یا وہ راوی جھوٹا ہے تو اس راوی کے جھوٹے ہونے سے عبداللہ بن سبا کس طرح مطلب جھوٹا ہو گیا مطلب روافظ کے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اللہ بن سبھا کوئی کیریکٹر نہیں تھا کوئی آدمی نہیں تھے یہ سنیوں نے من کھڑا کی انہوں نے کوئی شخصیت پیدا کی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں اگر آپ تھوڑی سی کچھ بداس فروا دیں تو میں نے اس کو کہا یار اگر اسماء الجال میں بات کرنی ہے تو وہ لما ہوتے ہیں اسماع اجال میرے مجھے نہیں پتا میں تو پھر وہ عمران بھائی کہہ رہے تھے آپ ذرا حضرت بتائیں کہ عبداللہ بن سبا واقعی کوئی کیریکٹر تھا کوئی مطلب یہ حقیقت بھی اس کی خوش تھی کیونکہ شی حضرات سے وہ دن کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتے یہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے اور یہ متضلّہ کا جو واسن بن عطال بن غزال اور اس کے بعد اب دوسرا نام بھی مجھ سے بھول میں نوٹ کر لوں سلام علیکم کوئی بھائی اس ریکارڈنگ کو اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہے اس اسپیچ کو تو وہ پھر اگر اپلوڈ کر لیں تو پھر ہم بھی ادھر سے ڈاؤن لوڈ اپنے پاس رکھ گے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو موجن بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ میری تو بالکل ہی نہیں ہے ٹیکسٹ میں شاید اس نے کچھ لکھا تھا میری اتنی توجہ نہیں تھی اس کی طرف میں بیان کرنے میں مصروف تھا تو آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اسماع ال رجال کے حوالے سے تو یہ تو خیر شیعہ زراعت کی جو ہے وہ ایسی ایک کہہ لیں زنی ہے کہ جس کا جیسے بندہ دن کے بارہ بجے کہے کہ جناب سورج جو ہے وہ ہے ہی نہیں دنیا میں وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن صبح جو ہے اس کریکٹر موجود ہے اور شیعہ کی اپنی کتابوں میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان سب میں اس کا نام موجود ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اہل سنت پر الزام تو نہیں لگا سکتے کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک بندہ گھڑ کر جو ہے وہ ان کی طرف ڈال دیا تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے باقی رہ گیا وہ اسماء اور اجال کی جو بات کر رہا تھا تو میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ چھ ابن عمر کے نام سے میری نظر میں تو کوئی رابی نہیں گزرا جس کا وہ نام لے رہا تھا اب کوئی نام بدل لے کوئی اور کہہ دے تو پتہ نہیں تو اس باقی جو اس نے کہا عمران بھائی سے کہا کہ جی میں نے ان کے علماء کو چپ کرا دیا تو یہ تو اس کی غلط فہمی ہے ہمارے علماء سے الحمدللہ وہ کیا بات کرے گا ہم جیسے عدنت عالب علم بیٹھے ہیں اللہ رسول کے فضل و کرم سے وہ ہم سے نہیں کر سکتا الحمدللہ للہ ہمارے علماء تو ہمارے سرک تاج ہیں ان سے وہ کیا کرے گا بات تو اچھا دوسرا وہ آپ نے ہاں جی اچھا آپ تو ہیں تو آپ ماشاء اللہ عالم ہے جناب اس کوئی مسئلہ نہیں ہے اور چپ تو آپ کو وہ نہیں کروا سکتا نا کیونکہ ٹیکسٹ میں آپ اس سے بات کر رہے تھے چپ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا وہ آپ نے پوچھا تھا نا میں جملہ یہ کہا تھا کہ اس کا بانی تھا واسل بن اپا الغزال اور اس کا سب سے پہلا جو پیروکار تھا اس کا نام تھا امر بن عبید امر بن عبید اور یہ امر بن عبید جو تھا یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا شگر تھا اور بعد میں یہ کہ اہل سنت کو چھوڑ کر معتضلی ہو گیا تھا تو امید ہے آج کی گفتگو میں کئی چیزیں نئی جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہوں گی اور میرے لیے دعا فرمائیے گا آپ حضرات اور حضرت علامہ صاحب آپ تشیف لائیں پر علامہ اشرف القادری صاحب دامت برکات ملا لیا اور بھائی جو ہیں وہ آپ کا ہینڈ اپنے نیچے کر لیں اگر کسی کا کوئی سوال ہو کرنا تو وہ کر لیں میں ایم فری کر رہا ہوں السلام علیکم و اللہ جی السلام علیکم تو کیر انکل آپ مائک پہ آنا چاہتے ہیں یہ جناب کوئی بھی اگر اسپیچ کسی نے ریکارڈ کی ہو تو کسی دوسرے بھائی سے کانٹیکٹ کر لیں اس کو اگر یو پہ ڈال لیں آپ یا کسی سائٹ پہ ڈال لیں تو وہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے جہاں بھی یہ جی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہاں سے یہ کون ہے جناب پوکری شنکر پوکری है بہرال جو بھی ہے میڈمن صاحب تو ایڈمن چلو ایڈمن کوئی نہیں ہے روم میں جناب ذرا ٹیکسٹ میں لکھیں کر لو گل کریں تو جی اچھا جاگ بھی رہیں گے نہیں ایڈمنٹ تو ہمارے روم میں اتنے ہوتے ہیں کہ جو حد نہیں لیکن سو ہوتے ہیں اکثر تو حضرت یہ خود کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں مزاق کرتے ہیں حضرت یہ کیا میں یہ حضرت مجھے آج بڑی اپنی مطلب حجارت سے محسوس عجیب و غریب اپنے آپ پہ غصہ بھی مجھے آ رہا ہے اور کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب جنہوں مبارک آ رہا ہے باعث رجب اور اللہ میں رضا صاحب کہہ رہے ہیں تو مجھے اپنے آپ پہ غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے طرح سے مطلب میں نے نہ کچھ سنا نہ کچھ پڑھا ہے میں نے اس سلسلے میں اور بہت مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آ کر اعتراض کرے تو مطلب میں اس کو جواب ہی نہیں دے سکوں گا تو آج مجھے مطلب پہلی بار جی تو میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تک اگر کوئی یہ کیا اعتراضات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں پہ تو اس سے ذرا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ذرا تو مجن باتیں تو اتنی کرتے ہو بیٹھ کر کسی کہانیاں کرتے رہتے ہو وہ کام کے بعد ایک نہیں کریں گا میں آتا وہ حضرت ہوتا ہے نا جی مطلب کوئی آ جائے تو علماء کرام تو وہ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا نہیں ہے تو بھائی ماشاءاللہ آپ کا جذبہ جو ہے وہ بڑا قابل رشک ہے علم دین سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑا پایا جاتا ہے اور آپ کی جو جستجو اور تڑپ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو معروم نہیں رہنے دے گی تو حضرت سیدہ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے کئی قسم کے اعتراضات ہیں اور علامہ بزم رضا صاحب کے بہت زیادہ بیانات ہیں اس پر ویب سائٹ جو ہے وہ اس سے آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں بڑے تفصیلی اور بڑے دلائل کے ساتھ علامہ شرف صاحب کی بلا نے بیانات فرمائے ہیں غلبا اسلامی ایجوکیشن پر بھی ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو دوسری ویب سائٹس جو ہے ان کے ایڈریس معلوم ہیں تو وہ پیسٹ کر دے تاکہ تموجن بھائی جو ہے ان کو فائدہ ہو جائے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے ہر چیز کا عالم نہیں ہوتا ٹھیک ہے فیضان رضا پر بھی ہیں بالکل آ, ہر بندہ جو ہے وہ ہر چیز کا عالم نہیں ہوتا اور علوم جو ہیں ان کا کوئی حد اور کنارہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو چیز جب سمجھنے کو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس ٹھیک ہے اور آپ جس طرح آپ خجالت کہہ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی بہت ماشاءاللہ جذبے کی اچھے جذبے کی اور نیک سوچ کی جناب علامت ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو جناب میں نے اپنی حاضری لگوا لی ہے ناز بھی آپ بھائیوں کو سنا دی ہے تو اور تھوڑا سا بیان بھی کر دیا ہے اور کل ان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلے آگے چلیں گے اس کے اوپر اور اب آپ بھائی سنبھال لیں مائیک اور علامہ صاحب کو بھی لائیں مائیک پر کہ آپ تشریف لائیں آپ بالکل خاموشی ہو گئے ہیں جب سے میں آیا ہوں تو حضرت تشریف لائیں تو پھر بات چلے گی تو آپ سنبھال لیں گے آپ تو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں روح رواں ہیں اس روم کے بھی اور جناب آپ جو ہیں بڑے ہی مشفق بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں اور بہت علمی سرمایہ بھی ہیں ہمارا اور آپ تشریف لائیں گے تو یقیناً ان کی باتوں سے بڑا مزہ آئے ایک اور نہ آج اچھا آج میرا گلا جو ہے نا وہ کچھ ساتھ نہیں دے رہا مجھے یقین کرے خود نا نہیں نہیں کوئی حرض نہیں ہے سنانے میں تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لئے میں علماء ہوتے ہیں تو میں تو ایک طالب علم سا بندہ ہوں اور لگا رہتا ہوں نماز میں کا خیال آنے سے نماز جائے گی تانمی... تانمی کا خیال آنے سے اس کو اس کے برے عقیدے پر ڈانٹنے کے لیے خیال آیا تو کچھ نہیں ہوتا ان اللہ تعالیٰ نماز اچھی رہ گی اس میں تو جناب جو بھائی بعد میں تشریف لائے میں ان کو بھی اس روم میں مرحبا کہتا ہوں جواد بھائی وہ بھی نظر آئے مجھے نکتو ان کا پہلے سے تھا بھی ٹیکسٹ میں تھوڑی دیر پہلے ان کو اسلام لکھا تھا غالبا تو جناب آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں اس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور باقی جو بھائی آ رہے ہیں سب کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تو جناب میں سر نہیں ہوں جناب بھائی ہوں آپ کا تو اچھا اپنا غریب انجینئر بھائی وہ اپنے جو ابراہیم بھائی آئے تھے اس دن آپ کے ساتھ تو وہ آج کل دوبارہ نہیں آئے پھر اس کے بعد روم میں نہیں کبھی آئے آپ کا ہے ان سے کوئی رابطہ جی اسپین سے آئے تھے بالکل آپ کے ساتھ آئے تھے یا وہ اچھا آتے ہیں روزانہ ماشاء اللہ بہت اچھے بہت زبردست جی بس سارے بھائی مل جل کے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا محبت والا سلوک رکھیں تاکہ ان کو مسلمان